الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا مئی علاح فلا مدل لہو مئیل فلاح دہ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وشہد مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ علدی نلا ولا و یا ستر کم سیما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 ورسوله فقد فاز فوزا عزيما اما بعد و خیر الحدیث کتاب اللہ محد وک اللہ محد وک الباطن بلادا وک الطن فن اللہ لا ایمان لما اللہ امانت لہو ولا دین لما اللہ احد لہو سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری حَمْزِهِ وَنَفْخِهِ سام بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ملو کلو میلپ نا کم وشکور لیا ہوتا بو دوسرے پارے سورئے البقرہ کی ایک آیت اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو مخاطب کیا یعنی ایمان والوں کو یا ایو الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو یعنی اے ایمان والو ایمان کا دعو کرنے والو تمہیں کیا حکم ہے کلو کھاؤ من طیبات یہ بات ان پاکیزہ حلال چیزوں کو رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں وشکر اللہ اور اللہ ہی کا شکر ادا کرو ان کنتم تم تعبدون ہو اگر ہو تم صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرتے اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ دہرایا ہے اس کے ساتھ چودویں پارے سورہ النحل کی آیت میں لا لیں اس میں اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا کہ فکلو مِمَّا رضا کا حَلَالًا طَيِّبًا حلال با اللَّهِ نعمت اللہ ان تَعْبُدُونَ تم کہ اے مسلمانوں جو ہم نے تمہیں رزق مہیا کیا ہے اس میں سے حلال اور پاک سے کھاؤ اور اللہ کے احسان پر اسی اللہ کا شکر ادا کرو ان تم ایاہو تابودن اگر ہو تم صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرتے اس میں سب سے پہلے ذرا اس پر غور کر لیں کہ یہ جو جملہ ہے ان تم ایاہو تابود کہ اگر تم صرف اسی اللہ کی بندگی کرتے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ ہی کی ہم پوجا کرتے ہیں اللہ کے سوا ہم کسی کی پوجا نہیں کرتے اسی کو پکارتے ہیں وہی وہ ہمارا خالق ہے وہی وہ ہمارا مشکل پشا ہے اسی کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اسی کے نام کی ہم نظر نیاز کرتے ہیں اگر یہ تم کرتے ہو تو تمہیں یہ حکم ہے لفظ ای یا ہو اس کے اندر جو ہے وہ اس کا معنی ہے صرف اسی ایک اللہ کی اسی. یہ وہی ہے جس کو ہم نماز میں ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے اندر کہتے ہیں ای یا کا تو لفظ ای کا یہ مخاطب کے لیے ہے خطاب اور ایاہو یہ غائب کے لیے ہے ایاہو کا معنی صرف اسی اللہ کی اور ای کا ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی ایا کا صرف یا خاص تیری ہی نہ ابودو ہم بندگی عبادت کرتے ہیں سو so اللہ کہتے ہیں اگر تم اپنے اس ایا کا نابودو کے اندر سچے ہو جو تم کہتے ہو کہ یا کا نہ اب اللہ ہم صرف خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں مانا کہ تیرے سوا کسی اور کی عبادت ہم نہیں کرتے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم صرف اسی اللہ کی بندگی کرتے ہو تو پھر تمہیں حکم یہ ہے کہ حلال کھاؤ اور حرام سے بچ جاؤ یہ بھی اللہ کا قانون ہے نا یا کا ناآبود کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ جہاں ہم سجدہ صرف تجھے کرتے ہیں نظر نیاز تجھے دیتے ہیں اور اللہ رب ہم تجھے مانتے ہیں کسی طرح سے ہم قانون ساز بھی صرف تجھے ہی مانتے ہیں کہ تیرا ہی قانون اس لائق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے تیرے سوا کسی اور کا قانون نہیں کہ جس کو اپنایا جائے تو پھر یہ حکم قانون اللہ کا ہے کہ حلال رزق کماؤ اور حلال کھاؤ حرام کمائی سے بھی بچو اور حرام کھانے سے بھی بچو یہ اللہ کا قانون ہے اگر تم اس پر عمل نہیں کرتے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا ایا کا بودو درست نہیں ہے نا توحید اور شرک کا فرق اللہ اسے سمجھو بھائیو اس پر زور کیوں دیا جاتا ہے اس لیے کہ جس کے اندر شرک ہے نا وہ جتنا مرضی اہتمام کرے حلال کا کمائی بھی حلال کرے کھائے بھی حلال بچے حرام سے کوئی ذریعہ نہ اس کو کوئی فائدہ بالکل کوئی فائدہ نہیں دیکھو کہ ہم کس طرح سے وہ مکے کے جو لوگ مشرک تھے کافر ہم آج تک ان کو کافر ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے کافر مشرک تھے پرلے درجے کے لیکن ان کے اندر بھی حلال کا بعض مواقع پر بہت اہتمام تھا جھوٹ سے بہت بچا کرتے تھے تو لیکن ان کا جھوٹ سے بچنا کوئی فائدے میں رہا مکہ کھانا کا با بنایا تعمیر کیا انہوں نے تعمیر میں انہوں نے باقاعدہ پروگرام کے ساتھ یہ طے کیا کہ ہم نے اس کے اندر ایک پائی بھی حرام کی نہیں لگانی سارا پیسہ حلال کا لگاتے رہے لگاتے رہے جہاں تک وہ خانہ کعبہ بنا بن گیا چھت پڑ گئی اور اس سے آگے پیسے ختم ہو گئے حلال کے حرام کے بہت زیادہ لیکن انہوں نے حرام نہیں لگایا اس پر کہ یہ اللہ کا گھر ہے آج ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ اللہ مسلمان ایسے ہیں کہ حرام کمائی ہر گھر اور خوشی سے پھر فخر کرتے ہیں کہ میں نے اس کمائی میں سے اتنا میں نے اللہ کی راہ میں میں نے مسجد کو دیا میں نے فلاں کو دیا مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں میں ایک پٹواری تھا وہ پٹواریوں کی کمائی آپ جانتے ہی ہیں تو کیسی ہوتی ہے تو مسجد میں اپنی میں کھڑا ہوتا ہے کہتا دیکھو بھائی جو بندے بیٹھے تھے کہتا دیکھو رات مجھے نا سولہ سو روپیہ ملا ہے رات کل مجھے سولہ سو روپیہ ملا ہے میں نے اس وقت تک ایک روپیہ بھی اپنے گھر میں خرچ نہیں کیا جب تک اس میں سے میں نے تین سو مسجد کو نہیں دے دیا تو گویا کہ وہ سمجھتا ہے کہ تین سو دے کر نا مسجد کو تو یہ سولہ سو میرا یہ حرام کا حلال بن گیا ہم تو یہ ہی لیکن وہ دیکھو کافر مشرق وہ حتیم جو جگہ ہے نا خالی بچی ہوئی جو گئے اللہ نے جن کو توفیق دی انہوں نے دیکھا باقیوں کو بھی اللہ توفیق دے دیکھیں نہیں تو تصویر تو دیکھتے ہیں نا کہ خانہ کعبہ وہ کمرہ اس کے ساتھ یوں دائرے سے میں خالی جگہ اس کا نام ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر کمرے میں شامل تھی مگر چونکہ ان کے پاس پیسہ حلال کا ختم ہو گیا اور انہوں نے حرام کی کوئی پائی اس پر نہیں لگائی وہ جگہ تو چھتے بغیر چھوڑ دی انہوں نے مگر حرام کا پیسہ اس پر نہیں لگایا اچھا کیا یہ ان کا عمل خانہ کعبہ کے اوپر کیا ہوا اس کا کوئی فائدہ ہوا کیوں نہیں فائدہ ہوا بھائی وہ مشرک تھے شرک کرتے تھے اللہ اکبر تو شرک کی حالت میں کیا ہوا بہت ہی زیادہ اچھا عمل کیا خیال ہے کہ آج جو غیر مسلم ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں در ہیں کیا خیال ہے ان کے اندر کوئی آدمی ایسا موجود نہیں جو بالکل حلال ہی کماتا ہو اور حلال ہی کھاتا ہو نہیں بہت سارے ملیں گے آپ کو بہت سارے ملیں گے اللہ اکبر لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے اللہ یہاں پہلے نمبر پہ یہ اللہ رب العزت ہدایت دینا چاہتے ہیں کہ ایمان والوں تم یہ جو کہتے نا یا کا نا کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہم اللہ کہتے ہیں اگر تم واقعی صرف اسی کی بندگی کرتے ہو جیسا تمہارا دعویٰ ہے تو پھر تمہارے لیے یہ حکم ہے اگر تم اللہ کے اس قانون کی خلاف ورزی کرو تو پھر سمجھ جاؤ کہ تمہارا یا کا نابو دو ابھی تک درست نہیں ہوا اس کو درست کرو یا کا نا اللہ حاتم تائی کی سخاوت بڑی مشہور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف کریں سخاوت پر اس سے بڑی بات اور کوئی ہو سکتی ہے بھی حاتم تائی کی سخاوت پر اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی تعریف کریں اس کا لحاظ کریں لیکن جب آیا معاملہ کہ اللہ کے نبی کیا اس سخاوت کی وجہ سے اس کی بخشش فرما جہنم کا ایندھن ہے اس لیے کہ وہ مشرک تھا اس کی سخاوت اسے کوئی فائدہ نہیں دیتی سو بھائیو یہ جو ہے نا ایا کا نا اللہ اس پر بہت توجہ دیا کرو اس لیے اگر ہم جیسا کہ یہاں آنے والے ساتھی اللہ کی توفیق سے سمجھتے ہیں کہ توحید شرک کا فرق ہمیں کافی واضح ہو گیا اور اب ہم تو اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اب ان کے لیے اگلی بات یہ ہے اللہ کہتے ہیں پھر کلو من تیے بات مارزک یا کلو مما رضا کا کم اللہ حلال با <فَيِّبًا> کے ایمان والو اگر تم واقعی اللہ کو مانتے ہو تم شرک سے بچ گئے ہو قبروں کو تم نہیں پوجتے اور میرے سوا تم کسی کو نہیں پکارتے اور کسی کو اپنا مشکل کشا نہیں جانتے کسی کے نام کی نظر نیازے نہیں ہیں قبروں کا طواف تم نہیں کرتے اور میرے دشمنوں کے قانون نظام تم واقعی نہیں مانتے پھر میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم حلال کمائی کرو اور حلال کھاؤ حرام کمائی سے بچ جاؤ اور حرام کھانے سے بچ جاؤ اللہ اس پر ہم نے آزرا توجہ دینی ہے اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے اتنا اہم مسئلہ اللہ رب العزت نے خاص نبیوں رسولوں کو اس پر مخاطب کیا نبیوں کو اللہ اکبر سورہ مومنون کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں تو ہے نا یا اللہ دینا آمانو اے ایمان والو تو سورہ مومنون کے اندر آتا ہے یا ایر رسولو رسول کی جمع رسول اللہ فرماتے ہیں یار ایسولو کلو تو یہ بات نا اے رسولوں کی جماعت اے رسولوں کی جماعت ایک ایک رسول کو اللہ نے اس کے دور میں ایک ایک رسول کو یہ بات کہی کہ حلال پاکیزہ رزق کھانا ہے ومل صالحا اور پھر نیک عمل کرنے ہیں نیک عمل کب کام قبول ہوں گے جب اللہ رزق حلال کا ہوگا کھانا پینا حلال کا یہ نبیوں اور اس پر حدیث میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کے پوری امت کے لیے پیغام پوری امت کے لیے فرمایا دیکھ لو میری امت کے لوگوں کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے کہ جو حکم اللہ نے عام ایمان والوں کو دیا وہی حکم اللہ رب العزت نے رسولوں کو دیا اور ایمان والوں کے لیے وہی جو دوسرے پارے کی آیت سنائی کہ اے ایمان والوں حلال تو یہ پاکیزہ اور اے رسولوں تم بھی پاکیزہ حلال اس کو کماؤ اس کو کھاؤ اور عمل کرو اچھے عمل کرو پھر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی اللہ قبول کرتا ہے ناپاک اللہ قبول نہیں کرتا فرمایا جو حکم اللہ نے ایمان والوں کو دیا وہی حکم اللہ رب العزت نے رسولوں کو دیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں ساتھ یہ ایک ہی حدیث ہے فرمایا دیکھو کہ ایک آدمی دور دراز کا سفر طے کرتا ہے بال اس کے پلا ہو گئے گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے سفر کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہیں اور کسی جنگل میں بالکل خلوت میں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں خلوت میں بندہ اللہ کے سامنے رو دے تو اللہ کو ترس آ جایا کرتا ہے یہ وہاں پہنچ کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور یار یا رب یا ربے کرتا ہے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے مگر فرمایا مل حرام اس کے کپڑے لباس اس کا وہ حرام کا اور اس کا کھانا حرام کا, اس کا پینا حرام کا اور جو گوشت اس کا جسم کا پنا ہے وہ حرام سے پنا ہے فَأَنَّا لِذَالِك so ایسے آدمی کی دعائیں کیوں کر قبول ہو جائیں کیسے قبول ہو جائے ذرا پچھے اللہ اکبر کیوں کر ایسی ایسو کی دعائیں آج دیکھ لو پھر ہماری دعاؤں کا حسر ہمارے سامنے ہے نا اللہ اکبر اس کی وجہ کیا ہے سو میرے بھائیوں اس حرام کمائی میں بہت سارے ذرائع ہیں بہت سارے لیکن سب سے اول نمبر پر اور سب سے زیادہ سنگین وہ سود کا معاملہ ہے سود کا معاملہ جس کو پچھلے خطبے میں بھی تھوڑا سا چھیڑا گیا تھا سود کا معاملہ ہے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ذرا کچھ تھوڑا سا اور بیان ہو جائے تاکہ ہم جو اپنے عام میں بڑے خوش ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہم کا کے اندر بڑے سچے ہیں تاکہ ہمیں بھی کچھ ہماری آنکھیں کھلیں اور ہم اس پر ذرا غور کریں اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے پر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ سود اتنا عام ہو جائے گا اتنا عام حالانکہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ یہ اللہ رسول سے جنگ ہے مگر اس کے باوجود میری امت میں یہ سود اتنا عام ہو جائے گا فرمایا جو براہ راست ملوث نہیں ہوگا پھر بھی وہ سود کے بخار اور ایک روایت میں کہ سود کے غبار سے بچ نہیں سکے گا اور آج وہ دور بالکل وہی ہے بلکہ اتنا بڑا معاملہ اتنا بڑا کہ اس دور میں تو دیکھو مو مسلمان مجبوریاں کرتے کرتے کرتے کرتے کہاں پہنچے کہ ٹھیک ہے جی ہے تو حرام لیکن یہ مجبوری وہ مجبوری یہ مجبوری وہ مجبوری ہے نا کرتے کرتے اب نوبت کہاں تک پہنچ گئی کہ پوری مسلمانوں کی حکومتیں اور مسلمانوں کی اعلی عدالتیں وہ بھی یہ فیصلہ کرنے پر اپنی مجبوری کے پیش نظر یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ سود اگر نہ چلایا جائے یہ حرام تو ملک تباہ ہو جائے اور شری عدالت کا کیا ہوا فیصلہ قرآن مجید کی واضح آیات اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی بین احادیث کے ہوتے ہوئے تمہاری اعلی عدالت اس فیصلے کو کل آدم قرار دیتی ہے اور حکومت کے موقف کی تائید کرتی ہے کہ ہاں یعنی نتیجہ کیا دوسرے لفظوں میں کہ سمجھو کہ سود حرام نہیں حلال ہے اور جب حکومتی اداروں میں اس طرح کی باتیں آ جائیں تو پھر عوام الناس جیسے وہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ اناسو اللہ دین ملوکہم کے ہم عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو اپنی حکومتوں اور بادشاہوں کے دینوں پر ہوتے ہیں تو پھر عام لوگوں کے اندر تو وہ بات یوں چل نکلتی ہے کہ جب یار حکومت کر رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہی ہے چلو اگر نہ بھی ٹھیک ہو جی یہ بوجھ حکومت کے سار ہے ہمیں کیا یہ باتیں آ جاتی ہیں پھر نتیجنی اللہ اکبر بھائیو حکومت تو تلی ہوئی ہے اس وقت آپ کے ملک کو لا دین بنانے پر یہ اسی کی طرف اقدامات ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں. اور کل پرسوں یہ خبر بھی آ چکی ہے اللہ اکبر کہ یہ بچے جو اللہ کے قرآن مجید کتاب کو حفظ کرتے ہیں پہلے سے ان کے لیے رعایتی بیس نمبر رکھے ہوئے تھے اس حکومت نے ان کو بھی ختم کر دیا ہے یعنی بالکل دور جانا بہرحال ان حالات میں کیا خیال آپ کا کئی ساتھی باتیں اس انداز میں کر دیتے ہیں کہ جب جی اس کا کوئی وہ متبادل ہی نہیں ہے حافظ بیان تو کرتے ہیں لیکن کیا فائدہ بیان کرنے کا جب اس کا کوئی سسٹم متبادل ہے ہی نہیں ہے کیا مانا ان بات ان بھائیوں کی باتوں کا کہ مولوی صاحب جو کرتے ہیں نا تھوڑی بہت ضرورت بیان کر کے یہ بیان بھی نہ کیا کرے اور جی کیا فائدہ ہے بیان کرنے کا کیا نہیں؟, نہیں بھائیو اللہ جہاں تک ہے نا استراری حالت یہ حکومتوں کا کام ہے متبادل کا انتظام کرنا سسٹم بنانا یہ حکومتوں کا کام ہے لیکن اگر وہ نہیں کرتی تو ہم میں سے کم از کم جہاں تک کوئی ممکن طور پر بچ سکے اسے بچنا تو چاہیے نا اس لیے اس کا بیان بہت نہایت ضروری ہوتا ہے تو اس حدیث کے پیش نظر کہ دیکھ لو آج ہمارے اندر کتنے معاملات ہیں کتنے معاملات ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے گھروں میں بہت ساری اشیاء چیزیں سامان ایسا آتا ہے کہ جن کا معاملہ درآمد و برآمد کا بینکوں کے ساتھ متعلق ہے یعنی باقاعدہ وہ تاجر ایسے ہیں کہ جن کو باقاعدہ بینکوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا پڑتا ہے تب ان کا سلسلہ چلتا ہے اور وہی چیزیں اس طرح سے ہمارے گھروں میں بینکوں کے ساتھ متعلق ہو کر کہ جن کے ساتھ سود کا معاملہ چل نکلتا ہے ہم لوگ جو بچنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں بچ پا رہے کہ ان چیزوں کو لانے میں ہم بھی مجبور ہیں اللہ اکبر پھر اس کے علاوہ یہ بیما پالیسیاں ان کے اندر بھی سود کا سلسلہ اللہ اکبر اور تو نہیں باقاعدہ حکومتی سربراہی میں چل رہا ہے معاملہ کہ آپ میں سے کوئی آدمی کوئی گاڑی کوئی اسکوٹر کوئی کار کوئی بس اور اس طرح کوئی ٹرک نہیں خرید سکتا جب تک کہ اس کا بیمہ نہ کروا لیا جائے اور بیمہ شران کئی طریقوں سے ناجائز اور اس میں حرام ہے اس میں سود کا اور اس میں جوئے کا عنصر موجود ہے لیکن دیکھ لو کس قدر اب گاڑیوں کی ضرورت تو ہے ہی نہ جو نہیں بھی چاہتے ان پر بھی زبردستی سے یہ سود کا معاملہ لگایا جاتا ہے اللہ اکبر پھر اس کے بعد میرے بھائیوں یہ جو ہے نا پرائز بانڈ یہ انعامی بانڈ کا سلسلہ یہ حکومتی سطح پہ ہو رہا ہے اور حکومتی سطح پہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسلمان نمازی حاجی روزہ دار تھا گزار عام مسلمانوں میں اور بہت افسوس کی بات کہ یہ جو میرے بھائی جو کہتے ہیں ہم آل حدیث ہم ایا کا نابود پر چلنے والے یہ بھی ملوث ہیں اور وہ کاروبار کر رہے ہیں حالانکہ اس کے اندر نرا سود ہے اور اس کے اندر جوا ہے مہینے دو مہینے کے بعد میرے بھائیوں جو سلسلہ نکلتا ہے اس میں انہوں نے سود کا نام انعام رکھ دیا ہے سود کا نام انعام رکھ دیا ہے اور جو پھر قور اندازی میں ان بہت ساروں سے اکٹھا کیا ہوا کوئی ایک دو کو دیا جاتا ہے وہ نرا جوا ہے اس میں اس کے اندر سود بھی ہے اور اس کے اندر جوا بھی ہے اب بہت سارے لوگ دیکھ لو کس طرح سے اس کاروبار میں ملوث ہیں اب اگر اس پر بھی کوئی بھائی کہے کہ مجبوری ہے کیا بھائیوں حکومت نے گردن پہ ڈنڈا تلوار رکھی ہوئی ہے کہ ہر کسی کو بلا بلا کے کہتی ہے کہ کرے نام بانڈ کا کاروبار اللہ اکبر اس پر بھی ذرا اصل بات مجبوریوں کی نہیں ہے اگر طے میں پہنچا جائے میرے بھائیوں اصل بات زر پرستی اور ہوس ہے ہوس اندر کی ہوس اللہ اکبر تو زر پرستی جو ہے دیکھو ایک تھا اللہ پرستی اللہ کی پوجا اس کے مقابلے میں ہے زر پرستی یہ زر کی پوجا مال دولت کی پوجا ہے یہ اللہ کے مقابلے میں اور لیٹ ہو گئے تھوڑے جو ساتھی اللہ اکبر یہ ہے زر پرستی یہ ہوس مال اکٹھا کرنا ضرورتیں پوری بھی ہو رہی ہیں مگر یہ مال دولت جمع کرنا زیادہ بڑھانا اس کو یہ اس میں یہ زر پر اللہ رب العزت نے اس ذر پرستی کا جو ہے نا سلسلہ اس کو اس کے لیے بند باندھنے کے لیے اللہ رب العزت نے پہلے نمبر پر سود کا معاملہ اس کو چھیڑا اللہ رب العزت نے اللہ اکبر کہ سود سے انسان کے اندر تمام لالچ خود غرضی اور اس کے ساتھ ساتھ بزدلی پیدا ہوتی ہے بزدلی جو قوم سود خور ہو جائے وہ کبھی بھی اللہ کی راہ میں لڑ سکتی اور آج وجہ یہی ہے یاد رہے غزوہ عہد کے اندر جو نقصان ہوا تھا نا اس کی وجہ بھی مال کی محبت تھی کیونکہ ابھی نئے نئے مسلمان سے یہودیوں کے ساتھ سود کا معاملہ بڑا چلا تھا اس کی وجہ سے زر پرستی اندر سما گئی تھی اگرچہ بہت معاملہ سدھر گیا تھا مگر پھر بھی اس کی وجہ سے مال کی محبت نے کام کیا اور درہ چھوڑا صحابہ نے اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں ان کو وہ نقصان پہنچایا اور اس موقع پر اللہ نے پھر چند ایک ہدایات دی۔ دیکھو نا موقع جہاد کا ہے غزوہ احد ہے میدان احد کا اس میں اللہ رب العزت نے تبصرہ کرتے ہوئے کہ تمہیں یہ جو نقصان پہنچا ہے اس وقت کیوں پہنچا اس کی وجہ کہ ماں اراکم ماں تو وہ جو مال غنیمت تمہیں دنیا کا مال نظر آیا اس کی پر طرف تم لپکے اور اس کی پہلی وجہ سب سے یہ وجہ مال کی محبت کیوں آئی کہ تمہارا سود کا معاملہ بھی پاک صاف نہیں ہوا اس لیے اللہ رب العزت نے چوتھے پارے میں اس بارے میں عام مسلمانوں کو ہدایات دی فرمایا الَّذِينَ اے ایمان والو الربا آپس میں سود کو بڑا چڑھا کر نہ کھایا کرو غزوہ احد پر تبصرہ ہو رہا ہے اور اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ یہ ہدایات ہیں ان سے بچ جاؤ تب آئندہ کامیاب مضاعفا لفظ ربا, لفظ ربا عربی کا ہے یہ سود پر بولا جاتا ہے خا کسی طرح کا بھی سود ہو اب دیکھو نا عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے اللہ اکبر ایک, ایک ایک چیز کے لیے سو سو لفظ بھی ہیں عربی چیز اس لیے کہ جتنی قسم بھی سود کی ہوں گی وہ سب کی سب ربا کے اندر آئیں گی ریبا اللہ نے حرام قرار دیا ہے ربا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس لیے فرمائے ایمان والو لا کو لو ریبا مضاعفا ایمان والو آپس میں سود بڑا چڑھا کر نہ کھایا کرو وتا اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ سے اللہ سے ڈرتے رہو اللہ سے ڈر کر یہ سود چھوڑ دو اللہ کوم اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہونا تفلح فلاح پانا دنیا کے اندر کامیابی کافروں پر غلبہ اور آخرت میں جنت پانا کامیابی لینا اگر تم چاہتے ہو تو میرے اس حکم پر آ جاؤ اور آگے فرمایا یہاں ساتھی غور کریں پھر توجہ کریں ساتھ والوں کو توجہ کروا دیں تھوڑی سی کئی معاملات ہیں نا یہاں بھی لفظ کافرین آیا ہے خطاب کس کو کیا اللہ نے یا مانو اور آگے لفظ کیا ہے کافرین قا... کا بہت سارے معاملات نے ہم او یہ تو جی کافروں کے کام ہیں یہ تو کافروں کی باتیں ہیں نا یہ معاملہ لہٰذا ہم جو مرضی کرتے رہے مانا, مانا یہ ہوتا مسلمان کلمہ پڑے ہوئے ہم جیسے مرضی کرتے رہے جی لیکن یہ کافروں کے کام ہیں ان کے لیے و ہیں اب دیکھو اللہ کیا کہتے ہیں پرمایا کنار اللہ تی ڈر جاؤ ڈر جاؤ اس آگ سے اللہ اس آگ سے اس جہنم سے ایمان والو ڈر جاؤ جو آگ او عدت لل او عدت پہلا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے جو منکر ہیں انکاری کافرین تمہیں حکم ہے کہ سود چھوڑ دو سود کا معاملہ نہ کرو اللہ کے اگر اس حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو تم کافر ہو منکر ہو ایسے منکروں کافروں کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کیا ہے دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے ذہن کے مطابق وہ جہنم اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے تیار کی ہے کس کے لیے کافروں کے لیے لہذا ایمان والو ٹھیک ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی ہے میں نے مگر اگر تم بھی کافروں والا کام کرو گے تو اسی جہنم میں اسی میں تم بھی جاؤ گے کتنا بڑا نقصان میرے بھائیو کتنا بڑا نقصان کہ ایک بندہ یہودی ہو کے جہنم میں جائے اور دوسرا اسی جہنم میں مسلمان رسول اللہ کا امتی ہو کے جائے ہے کہ نہیں نقصان کی بات اللہ اکبر اس لیے اللہ کہتے ہیں وہ آتی اللہ ور رسول یہ تین چار آتے کٹھی ہیں چوتھے پارے میں اللہ کہتے ہیں آتی اللہ ور رسول لا اللہ کوم ایمان والو اگر چاہتے ہو کہ تم پر رحمتیں ہو تم اللہ کی جنت پاؤ تو تمہیں پھر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا پڑے گا یہ اللہ رسول کا حکم ہے اور تم کہاں دنیا کے مال دولت یہ سود یہ زر پرستی اس مال کی حبس میں دوڑے پھرتے ہو ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہو نانا سارے نام فرا تم رب قوم تم آگے بڑھو ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ اپنے رب کی بخشش لینے کے لیے بخش لینے کے لیے بڑو ایک دوسرے سے مقابلہ کرو وہ جنت اور اس جنت کو لینے کے لیے کہ سماوات جس جنت کی قدر و قیمت ارزو ایک تو لفظی معنی چوڑائی کہ اس جنت کی چوڑائی چوڑائی آسمانوں زمینوں کے برابر ہے اس جنت کی طرف دوڑو کیا یہ دنیا کی چیزوں کی طرف جو عارضی ہے جو ختم ہو جانے والی ہیں اللہ اکبر کا ایک جھٹکا آیا سب کچھ ختم ہو جائے گا کہاں ان کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہو ایک دوسرے کے مقابلے کر رہے ہو نہیں تم اس جنت کی طرف آؤ کہ ارض ہاں ایک معنی اس کا کیا گیا اس کی قدر فرمایا اس جنت کی قدر و قیمت میں آسمان زمین یہ چودہ طبق بھی کچھ نہیں ہے اللہ اس جنت کی طرف آؤ اور وہ کن کے لیے تیار ہے او عزت وہ جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے ہیں نا جو متقی کا مان بچنے والے یہاں سود کا مان آیا یعنی حرام سے سود سے جو بچنے والے لوگ ہیں جنت کو اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے اللہ یہ ہے قرآن مجید جو ہدایات دیتا ہے سو میرے بھائیو یہ انامی بانڈ سے اور پھر آج کل سلسلہ ہمارے ہاں قسطوں پر چیزیں لینے دینی ہے نا یہ بھی کہیے کوئی ساتھی کہہ سکتا ہے لینے والے بھی جانتے ہیں دینے والے بھی بھائی جانتے ہیں کہ ان کے اندر سود ہے کوئی شک ہے باقی یہ الگ بات ہے کہ حجت بنانے کے لیے میں کوئی اور بات کروں یاد رہے حرام کام میں جو جو بھائی جس جس میں ملوث ہے نا اس نے اپنے اطمینان کے لیے کوئی نہ کوئی بات ضرور گھر رکھی ہے کوئی نہ کوئی سلسلہ حجت بازی کا ضرور بنا رکھا ہے اللہ اکبر اب لوگ دیکھو نا کیا کہتے ہیں کہ تو حرام ہے مگر یہ جو بینکوں کا معاملہ ہے نا بینکوں کا معاملہ تجارت کے لیے تو سود لیا جاتا ہے یہ یہ حرام نہیں ہے یہ حرام کیوں کہ یہ تو جی آپس کی رضامندی سے آپس کی رضامندی باہمی مشورے سے یہ تو طے کیا جاتا ہے تو یہ آپس میں اچھا بھائی انہی ہی بھائیوں سے پوچھو اللہ حق پر ایک دوسری انداز میں بات انہی ہی بھائیوں سے پوچھو کہ وہ جو بازار لگے ہوئے ہیں جن کو شاہی بازار کہتے ہیں آگے یاد ہے اور جن میں عورتیں بیٹھی ہیں وہ بھی تو کاروبار کرتی ہے نا کیا خیال ہے وہ رضامندی سے نہیں کرتی وہ بھی تو کاروبار یہ نا ان کا یہ بات کر کے بھائیو تم ان کو جواز فراہم کرتے ہو کہ زنا بدکاری کے اڈے جو چل رہے ہیں وہ بھی تو باہمی رضامندی سے ہی چل رہے ہیں نا وہ مرد عورت آپس میں راضی ہوتے ہیں تو زنا ہوتا ہے تو پھر وہ بھی جائز ہو گیا کاروبار وہی وہ ساتھی جو کہتے کہ نہیں جی یہ سود والا معاملہ چونکہ باہمی رضامند وہی کہیں گے نا, نا نا جی وہ تو حرام ہے اس کو کہیں گے وہ تو حرام ہے میرے بھائیو یہ باتیں بنی ہوئی اسی طرح سے یہ تو مالے بھائی اللہ اکبر وہ جو دینے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ہمارا بڑا ان کے ساتھ تعاون ہے یہ تو ہمدردی ہے ایک بھائی مجھے کہنے لگا یہ تو جی بڑی ہمدردی ہے یہ ہے وہ ہے میں نے کہا بھائی ہمدردی یہ ہے کہ نقد چیز تیری کتنے کی یہ فلاں چیز دیتا ہے کتنے کی حجی اتنے سو کی یا دو سو کی بتایا میں نے کہا ہمدردی غریب کے ساتھ یہ ہے کہ اسی قیمت میں تھی کہ چھ مہینے مہینے مہینے بعد تھوڑے تھوڑے پیسے ادا کر دینا یہی قیمت پھر تو ہمدردی ہے مگر اسی دو سو کی چیز کو اگر اس کے لیے تو دو چار چھ مہینے میں چار سو پانچ سو بنا دے یہ تو اس کا خون چوس لیا ہے تو نے ہمدردی کہاں ہے اللہ اکبر اس کا نام ہمدردی ہے میرے بھائیو یہ ہمدردیاں نہیں یہ ہوس ہے یہ زر پرستی ہے یہ ہے اصل میں زر پرستی ہوس مال کی محبت اس میں ہم کھم گئے اور بہانے بنا لیے اچھا آخر میں ایک اور جو اہم معاملہ ہے وہ تو بہت ہی ہمارے اندر عام ہے نا اس پر کوئی بات سن لو وہ ہے ہماری بیاہ شادیوں پر نیوندرے کی رسم ہے نا اس میں بھی کہو حکومت کا زور ہے, ہے نا نیوندرا اللہ اکبر وہ کیا ہے وہ بھی سراسر سود اور بیاج ہے میرے بھائیوں نیوندرا بیاہوں پر لیا جاتا ہے شادیوں پر اللہ کتنی عجیب بات ہے کتنی عجیب بات ہے بھائیوں میں کروں شادی بیٹے کی بیٹی کی پہلے تو یہ بتائیے کہ مجھے کہاں کیا مجبوری ہے کہ میں پورے شہر کو دعوت دے لوں جب میرے پاس طاقت ہی نہیں میرے پاس ہمت ہی نہیں ہے کہاں یہ کہاں کا انساف کہ میں پورے شہر کو دعوت دے لوں بہرحال اس کے علاوہ اللہ اکبر وہ کیا ہے کہ میں گیا کسی کی شادی پر میں نے سو روپیہ ڈالا اس نے لکھ لیا نوٹ کر لیا اب اس کے ذہن میں ہے اس نے نوٹ کیا ہوا ہے اللہ اکبر جب میرا معاملہ آئے گا میں اس کو بلاؤں گا تو پھر وہ آئے گا پر کس طرح سے آئے گا کہ سو کی بجائے ایک سو بیس ایک سو دس سوا سو ڈیڑھ سو دو سو وہ ڈال کے جائے گا بھائیو یہ سو جو وقت پڑا بیچ میں جتنا بھی پڑا آگے جتنا اس نے زیادہ دیا یہ کیا ہوا اب شیطان ہے نا اللہ کہتے بعض یو ہیل قولا شیتان شیتانوں کے چیلن اللہ کے دشمن یہ نافرمانیاں یہ حرام طریقوں سے کمانے والے یہ ایک دوسرے کے دلوں میں پھر باتیں ڈالتے ہیں یو ہی بازر فل کون بات بڑی بنا کے ہمدردی کے انداز میں خوبصورت کر کے بات ایک دوسرے کو کہتے ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں غرورا ہوتا بالکل دھوکا ہے ہوتا فریب ہے کیا کہتے ہیں جی دی دیکھو اس نے شادی کی ہے اس کا موقع ہے چلو یہ نیومرا دینے سے اس بچارے کا تعاون ہو جاتا ہے یہ تو ہم دردی ہے نا اس کے ساتھ ذرا ہے نا جی تعاون ہو جاتا ہے اس کا نام وہ, وہ بانز والوں نے انعام رکھ دیا اور ہم نے اس سود کا نام کیا رکھ دیا تعاون ہم نے تعاون رکھ دیا کہ یہ تو جی اس کا تعاون ہے اچھا اس پر مسئلہ سن لو ذرا اچھی طرح سے بھائی اگر یہ تعاون ہے کسی کی شادی پہلے میں نے عرض کیا ہے کی شادی پر کوئی اول تو ولیمے کی صرف دعوت ہے بچی کی شادی کرنا میرے بھائیوں اللہ اکبر اس پر بچی والوں کا دعوتیں کرنا اور لوگوں کا آکے وہ دعوتیں اڑانا یہ تو سراسر اسلام کے مزاج کے خلاف ہے اللہ اکبر کہیں دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم نے کی یہ نکاح صحابہ اکرام نے کی یہ آخر ان کی لڑکیاں عورتیں تھی نکاح ہوتے تھے کہیں کسی کے ہاں کسی کے ہاں بچی کے نکاح پر کوئی دعوت ہوئی ہو تو کوئی ثابت کرے اللہ اکبر کوئی معاملہ ہی نہیں بلکہ اسلام کا مزاج تو یہ ہے کہ بچی والے جو بچی دے رہے ہیں ان کا ایک پائی بھی نہ خرچ ہونے دیا جائے جتنا کوئی خرچ ورچ ہو وہ سارے لڑکے والے کریں اللہ اکبر بہرحال اس پر اور باتوں کو چھوڑیے وقت مختصر ہے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ آپ کا تعاون ہے تو یاد رہے حدیث میں اس قسم کا کیا ہوا کسی کے ساتھ تعاون کیا ہوا واپس لینا کسی صورت میں بھی کسی صورت میں بھی واپس لینا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ اس کتے کی طرح ہے جو اپنی الٹی کہ خود کرتا ہے اور خود چاٹنے لگ جاتا ہے صحیح بخاری کی احادیث ہیں کہ کسی کا اگر کوئی تعاون توحفہ دے دے یا کوئی ہبا عتیجہ کر دے یا کوئی صدقہ کے طور پر کوئی چیز دے دے اب اسے کسی صورت میں بھی واپس لیا جا سکتا واپس کے خرید کر کے بھی اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا صحیح بخاری میں حدیث ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اللہ کی راہ میں ایک مجاہد کو اپنا گھوڑا جو ہے نا وہ پیش کر دیا ہبا کر دیا دے دیا کہ تجھے دیا کوئی پائی پیسہ نہیں یہ تیرے سے تعاون ہے اور لے جا چند دنوں کے بعد شہید حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ گھوڑا کمزور ہو گیا ہے اور پتہ چلا کہ اب یہ جس کو دیا تھا نا وہ اس کو بیچ رہا ہے اب مسئلہ سن لو جس کے تمن ہو گیا آپ نے ہبا کر دیا مجھے کسی نے کوئی چیز دے دی تحفے کے طور پر دی عطیہ کے طور پر دی صدقے کے طور پر دی ہبا کر دی اب میں اس کا مالک ہو گیا وہ میری ملکیت ہے مجھے اب اختیار ہے کہ چاہوں اس کو بیچوں چاہوں اس کو رکھوں چاہوں اس کو آگے تحفہ دے دوں چاہوں تو میں کسی پر صدقہ کر دوں اب میرا اختیار ہے دینے والا اب کوئی اس میں دخل دے سکتا ہمارے ہاں اس طرح کے صدقات توحفے دے کے پھر آگے اللہ اکبر بہت پریشان کیا جاتا ہے نہیں اس کا یوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا یوں کرنا ہے بھائی تو دے گیا تو فارغ اب تیرا اس میں کوئی دخل نہیں جس کو دے گیا وہ مالک ہے جو چاہے سو کرے اب سیدنا عمر نے وہ گھوڑا اللہ کی راہ میں اس کو دیا, کر دیا دیکھا کہ وہ کمزور ہو گیا پتا چلا کہ اس کو بیچ رہا ہے وہ وہ مجاہد بیچ رہا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انہو کا ارادہ بنا کہ میں اس کو خرید لوں اور کہتے ہیں ساتھ ہی ذہن میں یہ بھی بات آگئی کہ یہ اوروں کی بنسبت مجھے کچھ سستہ دے گا کہ میرے سے جو لیا ہوا ہے بھی مجھے یہ کچھ سستا دے گا میں نے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا فرمایا لاتے ولا اگر تمہیں صرف ایک روپے ایک درہم کا ملے نا تو اس کو خرید بھی نہیں سکتا اس لیے کہ تو نے کر دیا ہے ہیبا اب ہبا کو خرید کر کی واپس لینا فرمائیے کل کل میں یہ اس کتے کی مانند ہے جو کہہ کرتا ہے اور خود ہی چاٹنے لگ جاتا ہے او بیاہ شادیوں پہ نیوندرے ڈالنے والو تمہاری مثال تو کتے کی مثال ہے میں نہیں کہتا اللہ کے رسول وسلم کا فیصلہ یہ صحیح بخاری میں حادیث آؤ جس کاہے دیکھے تم ہم دردی کے طور پر کرتے ہو نا اور پھر یہ تو ہے نا اسی اتنا ہی لینا ہمارے ہاں ہے نا کہ خود نہیں جانا کوئی مجبوری ہے شادی پہ جانا نہیں کوئی ناراضگی ہے مگر اس کا نیوندرا ڈالا ہوا ضرور بھیجنا ہے ضرور بھیجنا ہے کہ کہیں وہ تاننا نہ دے کہ میرا لیا ہوا واپس ہے کیوں بج بزرگو ہے کہ نہیں یہ معاملہ اللہ اکبر وہ واپس لیا جاتا ہے اتنا ہی لیا جاتا ہے یہ تو ہو گیا اس کتے کی طرح جو کہہ کر کے چاٹتا ہے میرے اس پر جو اوپر دس پندرہ سو پچاس لیے جاتے ہیں وہ سود نہیں تو اور کیا ہے اللہ اکبر تو کتنی چیزیں ابھی تو وقت ہی بہت مختصر ہے اس کے علاوہ میرے بھائیوں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں نری حرام ہے سود ہیں اور جو ہے وہ شرایت کر چکی ہیں اور ہم لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ کوئی فکر نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی کسی پر ڈالتا ہے ذمہ داری اور یہ جی حکومتوں کا کام ہے کوئی دوسرے پر ڈال دیتا ہے یعنی اپنے آپ کو ہر کوئی اور ایک اس سے بھی سنگین معاملہ وہ یہ کہ جس کسی کے پاس چلے جاؤ وہ آگے سے کیا کہتا ہے مثال کے طور پر یہ جو اب یہ گانے بجانے والی کیسٹ یہ لگی ہے نا ف ہاشی کی یاشی کی وہ کاروبار کرتے ہیں ان میں سے کسی کو جا کے کہہ لو او اللہ کے بندے تو مسلمان یہ کاروبار حرام وہ آگے سے کیا کہے گا کہے گا جی ٹھیک ہے حرام ہے پر ساری دنیا کر رہی ہے یہ ہن جی ٹھیک ہے نا وہ ساری دنیا کا نام لے کر اپنے لیے اس کو حلال بنا رہا ہے کہ جی ساری دنیا اس میں کیا تھے کہ جی پہلے ساری دنیا ہٹے اسی طرح سے پہلے اللہ میرے بھائیوں جہاں تک اپ banda بچ سکتا ہے وہاں تک تو خود بچے ہاں جہاں مجبوری ہے اللہ مجبوریوں کو جانتا ہے اللہ دلوں کے رازوں تک سے واقف ہے اس میں اللہ کی طرف سے مافی ہو جائے گی لیکن اب ساتھی یہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی متبادل مطلب سود اب چلا ہوا ہے اس کا کوئی پہلے متبادل تو ہو تو پھر ہی یہ چھوڑا جائے پہلی تو بات ہے کہ یہ بات کیوں ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان وہ جو میں نے پہلے بات کی نام دو ہمارا درست ہمارا ایمان ہی نہیں صحیح بات اللہ پر ہمارا ایمان ہی نہیں جن کا ایمان تھا نا جن کا ایمان صحیح ہوا جن کا ای کا ناب ہوا صحیح اللہ اکبر دو حدیثیں پیش کرتا ہوں صحابی کہتے ہیں کہ مٹ کے بھرے ہوئے تجارت کے لیے خود پینے کے لیے شراب کے مدینے کے اندر مدینے کے اندر مٹکے بھرے ہوئے برتن بڑے بڑے بڑا بڑا پیسہ لگا ہوا اللہ کے نبی نے فرما دیا انصاب ول ازلام رجسم مین عملی شیطان فج تن ہو لا اللہ کم اللہ نے فرمایا فرما یہ قرآن مجید میں ایمان والو یہ شراب یہ جوا یہ پانسے یہ آستانوں کی کمائیاں یہ قسمت آزمائیاں یہ سارے کے سارے کام امالوم من شیتان یہ شیتانی عمل ہے رج سن ناپاک ہیں گندے ہیں پلید ہے ہیں. نبو ہو تم اس سے بچ جاؤ مومنو لال لکم تفلے ہون. اگر تم چاہتے ہو کامیابی پانا بس یہ حکم سنا رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف کہتے ہیں مٹکے ٹوٹ گئے شرابیں گر گئیں ایک قطرہ بھی کسی کے گھر میں باقی نہیں رہا یوں چلنے لگی شراب مدینے کی گلیوں میں جیسے بہت زیادہ بارش ہو کے گلیوں میں سیلاب کی طرح پانی چلنے لگتا کیا خیال ہے ان کا پیسہ نہیں لگا تھا ان کی محنتیں نہیں ہوئی تھی مگر کسی ایک صحابی نے نہیں کہا اللہ کے نبی جو میرا لگا ہے وہ تو مجھے واپس مل جائے کم از کم اتنا تو بیچ لوں یہ جو اس کو بیچ لیا جائے باقی آئندہ نہیں کروں گا جن کا ایمان پختہ ہو جائے وہ اس طرح کی باتیں آگے سے کیا کرتے ہم جو کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان ہمارا یا کا نام صحیح اور درست نہیں ہے خیبر کا موقع ہے صحیح بخاری میں ہے صحابی کہتے ہیں بھوک سے ہم نڈھال ہو رہے تھے بہت زیادہ بھوک لگ گئی ندال ہو رہے تھے چاہتے تھے کوئی شہ بھی مل جائے ہم جلدی سے کھا لیں ہمیں یہ گدے جو ہیں گھریلو گدے اس وقت تک حلال تھے حلال تھے حرام نہیں تھے خیبر کی فتح تک یہ حلال تھے کھایا جاتا تھا کہتے ہم نے فوراً وہاں خیبر والوں سے ملے نا گدے ہم نے جلدی سے گدے ذبح کیے ان کی کلیجیاں نکالی نکال کے ان کو ہانڈیوں پہ پکانا شروع کر دیا ہانڈیوں پہ پک رہا تھا ہم دیکھ رہے تھے کہ کس گھڑی تھوڑا سا یہ پک جائے ہم فوراً اس کو کھا لیں بھوک نے ستا رکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کی طرف سے حکم آ گیا کہ اللہ نے گھریلو گدوں کے گوشت کو حرام کر دیا ہے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہانڈیاں چولوں پہ چڑی ہوئی ہیں ان کو اڈھیل دو مانے لگے ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا جس میں کوئی ہیلو حجت کی ہو فارن ہنڈیاں اڑیل کے رکھ دی اللہ اکبر میرے بھائیوں کسی چیز میں دو ہی پہلی ہوتے ہیں ایک سلبی ہوتا ہے کہ ایجابی سلبی مانا ختم کر دینا ایجابی مانا بھی لے آنا اسلام کا تو مزاج ہی یہ ہے کہ پہلے سلب ہے چھوڑ دو چھوڑ دو لا الہ ایکنی لا الہ پہلے یہ ہے بعد میں ہے اللہ, اللہ پہلے کہ سب کو چھوڑو چھوڑو سب کو پھر بعد میں جب سب کو چھوڑ دو گے پھر اللہ پھر اللہ کی بات ہے اس میں بھی پہلے سود چھوڑو جب سود چھوڑو گے پھر اللہ کی طرف سے متبادل تمہیں مل جائے گا پھر مل جائے گا اب پہلے اس کو بھی جاری رکھیں یہ بھی نہ چھوٹے اور متبادل بھی کوئی آ جائے پھر ہم غور کریں گے ہے نا پھر غور کریں گے اس پر میرے بھائیو یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے اس لیے بھائی احباب یہ کہتے ہیں ہاں اگر ہم اس طرف آ جائیں اب یہ کام تو حکومت کا ہے نا لیکن حکومت نے کام کیا کر دیا اللہ وہ تو اس, اس کو باقاعدہ حلال بنانے پہ پر پروگرام کیا بنا ہی دیا ہے کیا توقع ہے اس حکومت سے کہ وہ اس کو چھوڑ دے گی کوئی توقع نہیں ہے اللہ اکبر اسی طرح سے اور بہت سارے معاملات ہیں سو میرے بھائیوں یہ ان کا کام ہے اب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے زیادہ تر ڈر انہی کے ہے نا غیروں کا کافروں کا یہ ان سے قرضے لے لے کر انہوں نے اپنے پیٹ بھرے ہوئے جھولیاں بری ہوئی ہیں یعنی بڑے لوگ دیوں نا ہمدرد غریبوں کے جب تقریر کرتا ہے حکمران تو کہتا غریب کو دے کر مجھے رونا آتا ہے کیا کہتا ہے غریب کو دیکھ کر مجھے رونا آتا ہے اور آپ جناب صرف صدارت کا صدارت کا جو تمغہ سجایا ہے نا اسی کی تنخواہ اٹھا کے ستاون ہزار کر دی ہے جو ہمارے سامنے پیش ہے اس کے علاوہ باقی ماشاء اللہ پانچ وہ دے ہیں پانچ ان کی الگ الگ ہوگی تو جو وزیر اعظم بنے گا اس کی بھی ستاون ستا چھپن ہزار یعنی ساٹھ ہزار اس کے علاوہ اخبارات نے آ چکا ہے آپ نے کئی نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ نواز شریف تھا نا اس کا مہینے کا بجٹ تنخواہ کے علاوہ جو بنتا تھا اس کا مہینے کا بجٹ تو بنتا تھا سوا کروڑ کا اور یہ ماشاء اللہ آئے ہیں پانچ فیتوں والے ان کا بجٹ ایک مہینے کا سوا سات کروڑ بنتا ہے سوا سات کروڑ یہ ہمدرد ہیں غریبوں کے کہ جن کو غریبوں کو دے کر رونا آتا ہے اللہ ایک پائی بھی اپنا خرچ نہیں ہوتا سارا ملک کو قوم کا خزانہ لوٹا جاتا ہے اللہ اکبر ان کا یہ معاملہ بہرحال وہ یہ کام ہے ان کا پر ان وہ تو چلے گئے دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خیال ہے کوئی ہدایت نہیں جو ایمان والے تھے اللہ کا قرآن ان کو سنایا فرمایا دیکھو اگر تم لینا ہی چاہتے ہو نا جو پچھلا تھا وہ تو ہوا اب اگر لینا ہی چاہتے ہو نا جو تم نے اصل زر اپنا دیا ہوا ہے قرض میں اپنا اصل مال وہ تمہیں مل سکتا ہے واپس لیکن سات ترکیب خیر اللہ اگر تم اسے صدقہ کا معاف ہی کر دو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے یہ سن کے بہت سارے صحابہ نے اپنا سود پر دیا ہوا اصل جو قرض ہے وہ بھی لینے سے انکار کر دیا اور معاف کر دیا اور میں تمہیں اصل ذر مل جائے گا یہودیوں کو نکالا بھی میں نے ڈر انہیں کا ہے نا کہ ان کے قرضے آئے ہوئے ہیں ان کا حل تو موجود ہے اصل میرے بھائیوں ہر شہ کا ہر حکم پر عمل کروانا نا سب مجبوریاں, مجبوریاں ختم ہو جاتی ہیں جب ڈنڈا دکھا دیا جائے حقیقت اب جتنے بھی پیکج آ رہے ہیں کیا قوم ساری مانتی ہے ان کو لیکن ڈنڈے سے چلائے جا رہے ہیں کہ نہیں چلائے جا رہے ہیں ابھی جتنے بھی پچھلے تھے سب نکالے جا رہے ہیں کوئی حصہ ہی نہیں لے سکتا جو دو دفعہ وزیر اعلیٰ بن گیا اب نہیں بن سکے گا جو وزیر بن چکا وہ بھی نہیں بن سکے, سکے گا یہ کس زور پر ڈنڈے کے زور پر ہی ہو رہا ہے نا حالانکہ قوم کب مانتی ہے وہ ہے تو پنجابی کا بات لیکن ہے ویسے, ویسے ہی لیکن ہے کسی حد تک بڑا کہ چار کتاباں ارشوں آئیاں پنجواں آیا او پنجابیوں بولو پنجواں آیا ڈنڈا کیوں کہ ڈنڈے باز نہ نکلے بے دینا دا بے دینوں کو کندھا نکالنے کے لیے ڈنڈا میرے بھائیوں دیکھو یہودی بڑا ان کا قرض تھا سودی مسلمانوں پر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ تمہارا اصل جو ہے ہم مور واپس کرتے ہیں لیکن انہوں نے باتیں بنائی فرمایا اصل لینا ہے تو لے لو اصل اپنا جو دیا ہوا ہے یہ لینا ہے تو لے لو اس سے آگے بڑھ کر اگر بات کرو گے تو پھر محمد کی تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی صلی اللہ ہوسلم ہے نا جہاد جہاد اللہ جہاد حل ہے مسلمانوں کی ہر مشکل کا ہر مسئلے کا جہاد حل ہے فرمایا تلوار چلے گی جب تلوار کا نام لیا سر نیچے کر کے سارے یہودی واپس چلے گا یہ ہے ڈنڈے کا معاملہ اصل بات اس سے بات بنتی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ جانے کی توفیق عطا فرمائے ونالی اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یاہده اللہ فلا مذ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير اله هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرور امور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل زناله في النار اللہ مسلّہ اللہ مربن حسنت حسنۃ اللہ المسلمين کئی ایک نئے بیماروں کے بارے میں دعا کرنے کے لیے کہا ہے ہم بالاجما سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اجتماعی دعا سب بیماروں کے لیے اللہ تمام بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرما دے روحانی جسمانی بیماریاں اللہ دور فرما دے یہ اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ بعد ساتھی اصرار کیا کرتے ہیں کچھ بہنیں بھی کہ جی ہمارا نام لے کرنا ہمارے لیے دعا کی جائے ان کے لیے میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ اس طرح سے ایک ایک کا نام لے لے لگے تو پھر تو بہت سارے نام اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں ہر جمعے پر تو اس سلسلے میں جو یعنی جامع دعا ہے وہ اللہ و مرد المسلمین اللہ ہمارے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے جتنے بیمار ہیں مرد عورتیں سب کو اپنی رحمت سے فرما اللہ اللہ دین کے غلبے کی صورت فرما دے مجاہدین کی مدد فرما اللہ کافروں کو مغلوب کر دے اللہ حکمرانوں کو سمجھ عطا فرما دے اگر ان کی سمجھ آنا تیرے مقدم تیرے ہاں قدرت میں نہیں ہے فیصلے میں تو اللہ ہمارے سروں سے ان کا سایہ دور کر دے کوئی اپنے بندے نیک متقی پرہیزگار تیرے دین پر چلنے والے اللہ ہمیں وہ نصیب فرما خاتموں کے طور پر صفح بنائیں نماز